الحمد نمبر چونٹی فور من من قال قال أفضل الجهاد جهاد جہاد کی کئی ساری اقسام ہیں جہاد بالقلم ہے جہاد باللسان ہے اور اسی طرح جہاد بالارکان ہے انسان جب آزا جو عارف سے ملتا ہے برسر میدان تو وہ جہاد جہاد بالارکان ہے اور اسی طرح جب انسان لکھتا ہے کچھ ایسا کفار کے مقابلے میں تو وہ جہاد بالقلم ہے اور جب انسان زبان سے کچھ بولتا ہے تو یہ جہاد باللسان ہے اور یہاں اسی کے بارے میں افضل جہاد جہاد باللسان میں سب سے افضل جہاد من قالا کلیمت حق کالا کمانا بات کرنا کلمہ کلمہ لفظ حق سچا کلمہ سچی بات اندہ سلطان سلطان کا معنی بادشاہ اندہ کا معنی پاس کے ہوتے ہیں جائر جائر کا معنی ظالم جائر کا معنی کیا ہوتے ہیں ظالم یہ جابر نہیں ہے جائر جائر محمود العین ہے جائر افضل الجہاد من قال کلمة حق عند سلطان جائر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا قصر بہترین جہاد یہ ہے من کہ انسان حق بات کے کسی ظالم بادشاہ کے سامنے میں نے بتا دیا کہ جہاد باللسان جہاد بالقلم وغیرہ تو اس میں جو جہاد باللسان میں سب سے افضل جہاد جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ بڑی بات ہوتی ہے عام طور پر جب دیکھا جاتا ہے کہ انسان کسی بھی جو صاحب عزت اور صاحب ہوتا ہے کوئی والا ہوتا ہے جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی ہے اس کے سامنے ہاں بات کہنی مشکل ہوتی ہے اس لیے کہ وہاں پر اپنی کئی ساری لالچیں اس کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں اپنی کئی ساری ضرورتیں اس سے متعلق ہوتی ہیں اگر ایسی کوئی بات اس کے سامنے کر دی جو اس کو ناگوار گزری تو نہ جانے تو وہ ہماری کیا کیا ضرورتیں بند کر دے گا ہماری مزردی پوری نہیں ہوگی ہم بزرگوں سے انسان حق بات نہیں کہتا مرتبے والے جس کے پاس اس وقت کوئی عہدہ ہے تو حق بات نہیں کی جاتی کہ ناغوار نہ گزر جائے اور اس کے ناغوار گزرنے کی وجہ سے کہیں وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے اس کے شر سے के کے لیے اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بہترین جہاد किसी جہاد یہ ہے کہ آپ کسی ظالم اور جاوید کے سامنے ہم بات کہ جب وہ ظلم کر رہا ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے آپ اس کے سامنے ڈٹ جائیں اور اسے بتائیں کہ یہ بات غلط ہے جن اسلام کی روزہ غلط ہے کسی طرح معاشرے اور سوسائٹی کے رواج کے مطابق غلط ہے جائے گی تو یقیناً جہاد چلائے گا آپ علیہ السلام السلام پر مارے ہیں افضل جہاد منقال کہ متحق جہاد اور افضل جہاد یہ ہے منقال نہیں کہ وہ بادشاہ کسی کے بھی سامنے جو بڑا ہے اور ظلم کر رہا ہے غلط بات کر رہا ہے اس کے سامنے آپ ڈٹ جائیں کہ آپ غلط رہے ہیں حق بات یہ ہے بھلے آپ میری جان لیں لیکن حق ہے یہ بھی. حق بات کا کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں اظہار حق کا کر جائے گا جو ٹپ کے گا میرے گا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا جان جائیں لیکن بات حق ہونی چاہیے ڈکے کی چوٹ پہ ہونی چاہیے یہ طرح طرح کی تدبیریں اور یہ چیزیں کر کے اپنے آپ کو بچانا اور ہم بار سے مکر جانا غلط بات ہے دین کا ٹپا لگانے کے بعد دین کے ٹھیکے دار بننے کے بعد پھر بھی دین کی بات کو چھپائے رکھنا اور دوسروں کے سامنے صرف اور صرف اپنی آواز اور اپنے مقاصد کی بنیاد پر غلط بات ہے جان جاتی ہے چلی جاتی اپنی دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ اگر رہتی ہے تو رہنے دیجیے حق بہت پرجٹ چاہیے اگر آپ معاشرے میں نظر دوہرائیں گے تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جو دین کی کئی سارے ایسے عام پہلو ہیں کہ جن پہ وہ سرکنظر کر جاتے ہیں کس بنیاد پر دنیا کے مقاصد کے لیے دنیا کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انتہائی غلط بات ہے دین کا لیبل لگانے کے بعد پھر بھی ایسا کام کرتے اور جانتی بوجھتے ہوئے ایسا کرتے ہیں صرف اور صرف دنیا کی خاطر مجھے جب کبھی دل آباد ہے یا علماء کی کم وجہ سے ایسی ملتی ہے میں ضرور اس بات کو شامل کرتا ہوں اور ایڈ کرتا ہوں اس بات میں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی بندے کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے پر بھی موقع ملتا ہے کہیں پر بھی آپ کو دین کا کام کرنے کے لیے یا دنیا کا بھی کسی کام کرنے کے لیے اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ وہاں پر وہ کام کریں جو بالکل صحیح دین ہو سراط مستقیم ہو دین کا صحیح منہائی ہو اپنی ضروریات کے لیے اور اپنی دنیا کے لیے دین کو چھوڑ دیں اخبار کو چھپا لے صرف تنخواہ کی بنیاد پر کسی اور مقاصد کی بنیاد پر اس کا کیا مقصد کو آپ کیا درج دیں کہنے کی حد تک تو بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بڑے بڑے واد کریں کہ راج اللہ ہے فلاں ہے فلاں ہے لیکن خود کا حال ہی ہو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارال اسباب بنایا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بند کمرے میں بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ رجت یہیں پر اترے گا کمرے میں ہی مجھے رزت ملے گا نہیں بلکہ آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی پھر جا کر آپ اللہ تعالیٰ سے امید کریں منجدا وجہ کوشش کرے گا تو پائے گا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ایک ساتھی تھے تو بس وہ ہر بات میں کہتے ہیں کہ اللہ سے اللہ کا اللہ سے اللہ بھائی ٹھیک ہے اس میں تو کوئی لیکن کچھ اپنے اس بھی تو اختیار کرنے ہیں تو وہ کہنے لگے چلے ستارے لچیبر کے آپ کو بھی سنا دیتے ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم جب گیسٹ کے لیے روانہ پورے تو ہمیں ایک جگہ میں جانا تھا باغ میں وہ باغ کے جو مالک تھے تو ان سے ملاقات رکھی ہوئی تھی تو ہم اس ساتھی کو بھی شامل کیا اور ہمارے ساتھ رہبر تھے محلے والے وہی جو مقامی ساتھی تھے تو جس وقت ہم باغ میں, میں کتا اس نے رکھا ہوا تھا تو اب وہ کہتے ہیں کہ رہبر تو اسی وقت ہی باغ گیا سب سے پہلے جیسے ہی کتے کو اس نے آتے ہوئے دیکھا اور جو ساتھی تھے جو ہر وقت یہی رس لگائے رکھتے تھے, رکھتے تھے لگائے ہم نے بیٹھ کر مقابلے اور مالک دیکھ کے ہنستا رہا تو اب ہم نے مالک سے بات ہی کی ہماری بات حکم ہوئی پھر ہم نے اس کو تیار کیا منظر کے لیے وہ ہمارے ساتھ سے کیا تھا. ابھی تک وہ ذاتی درخت کے اوپر ہی تھے اب انہوں نے نیچے آ کر کہا کہ اللہ سے اللہ کے رہتے نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا اب یہ نہیں کہ اس سے کوئی غلط ہے تھا لیکن یہ ہے کہ جو بات آپ کرتے ہیں اس کو ایسے نہ کریں کہ جس جو قابل عمل کو ہونا اللہ صحیح ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ سے ہی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے دارال اسباب اب یہ نہیں کہ اس کا کوئی غلط ہے لیکن یہ ہے کہ جو بات آپ کرتے ہیں اس کو ایسے نیچر ایسے انداز سے کریں گے جس جو قابل آمن کو ہونا اللہ سے ہی ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ سے ہی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے دار اسباب یہاں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ایک بہت بڑا کھیت ہو اور آپ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ کر بیٹھ جائیں اور دیکھتے ہیں روزانہ کھیت کو اور یہ کہیں کہ کب اگے بھی کھیتی کب اگے بھی کھیتی کبھی بھی نہیں ہوگی جب تک آپ اس میں ہل چلا کر اس کے اندر بیج نہیں بوئیں گے اگر آپ نے ہل چلا دیا اس میں بیج بو دیا اس کے بعد اگر آپ یہ انتظار کرتے تو یقیناً آپ کو سب کہیں گے ٹھیک ہے اب آپ اللہ سے امید رکھیں